ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور فرشتوں کو تصبیح الہام کی اس کے سوا کو یہ معبود برحق نہیں اس کی وحدانیت کی گواہی کائنات کے گواہوں نے دی اور مخلوقات نے مختلف زبانوں میں اس کی تصبیح بیان کی میں اس پاکزات کی روز افز نعمتوں اور پئی ہم نوازشوں پر حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہے مخلوقات میں سب سے بھاری پڑھنے والے سب سے واضح بیان والے سب سے بلند مرتبہ والے اور سب سے وفا شعر امام ہے اللہ درود سلامتی اور برکت نازل فرمایا آپ پر آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر جنہوں نے انسانوں کی خیر خواہی کی راستی کو واضح کیا اور اسلام کو پھیلایا و سید و آن ہیں اور معزز صحابہ ہیں اور تابعین پر اور لوگوں پر جو تاقیہ مت اچھی طرح ان کا اتباع کریں اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اے لوگوں میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں آپ اللہ آپ پر رحم فرمائے اللہ سے ڈریں وہ شخص نیند سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا جس سے موت اس کے تکی سے کہیں قریب ہے چنانچہ غافل چوکنا ہو جائے اور سونے والا بیدار ہو جائے کیا کان مواعض سے بہرے ہو گئے ہیں کیا دل عبرت لینے سے غافل ہو گئے ہیں اے اللہ کے بندے جب پھسل جاؤ تو لوٹ آؤ جب شرمندہ ہو تو چھوڑ دو اور جب غزناک ہو تو رک جاؤ جس نے بردباری برتی وہ بہرہ مند ہوا اور جو ڈرا وہ بچ گیا اپنے آپ کو افواہوں کا پل اور غیبت کی گزرگاہ نہ بناؤ تمہارا دشمن وہ ہے جس نے تمہیں پار کر دیا تمہارا دشمن وہ نہیں جس نے تمہارے بارے میں کلام کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو صبر کر لیا اور معاف کر دیا یقینا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے مسلمانوں ایمت محمد اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے پھر یقین ارادوں اور وسیع مصالحت کی خاطر بڑھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت امت دو طرفہ بھلائی کے ساتھ ان خوخلی لڑائیوں اور اندھی رنجشوں سے چھٹکارا پا جائے گی اس حال میں اس کا مقصد اللہ کے دین کی مدد امت کی عزت اور قوموں کی مصلحت ہوگا جہاں سنجیدگی اور ذمہ داری ہوگی دل محبت سچائی تہارت اور بہادر سے پر ہوں گے جہاں امت کو انتشار کی دلدل سے نکالنے اور خود ساختہ بحرانوں سے اسے بچانے کے لیے اتفاق رائے کی طرف مخلصانہ پیش قدمی ہوگی ایسی پیش قدمی جو شیراجا کو جوڑے گی اور شگاف کو بھرے گی تاکہ امت اپنی وحدت اور طاقت کی طرف لوٹ آئے اور اللہ کی سیدھی راہ اور درست اسلام پر چلی مسلمانوں اتحاد قائم کرنا اللہ کے حکم سے آسان ہے کیونکہ اللہ کی مدد سے اتفاق کے اسباب مہیا ہیں اور اسے روکنے والے عوامل کو دور کرنا آسان ہے خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ دشمنوں کی ریشہ دوانی بے نقاب ہو چکی ہے ان کے خیالات واضح ہو گئے ہیں اور ان کی طرف سے امت کے اختلافات کا استحصال کرنا انہیں بھڑکانا اور ان کے درمیان کی خائی تفرقہ اور کشمکش کو بڑھا کر ظاہر کرنا یہاں تک کہ انہوں نے خون بہائے شہروں کو بانٹ دیا اور معاشروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو شخص جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ دشمن باہم برسرے پیکار مسلمانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر فتح دلانا چاہ رہے ہیں تو دین دردین اپنی توقع سیاست میں اپنی رائے اور دشمنوں کے بارے میں اپنے موقع پر نظر کر لے اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تمام اہل اسلام نشانی پر ہیں ان میں سے کسی کو مسثنا نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے اور اس کا فرمان حق ہے یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں اور اللہ حض اللہ فرماتا ہے ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق وعدے ہو جانے کے محد حسد و بدھ کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا یہ یعنی کرتے رہیں گی دشمن کے ذریعے مسلق کی تقسیمات اور فرقہ وارانہ بٹوارے کے لیے پہ ہم اور تیز کوشش اور اصرار کا معنی دیتا ہے اللہ کی قسم وہ کسی کو ہرگز کس نہیں چھوڑیں گی وہ امت کو ایک دوسرے کے ذریعے ماریں گے چنانچہ وہ انسان جو ان دشمنوں پر خاموش ہے یا جس سے وہ دشمن خاموش ہے یا جس کی انہوں نے کچھ مدد کی یہ نہ دشمن اس کو چھوڑ دیں گے وہ انسان جو ان دشمنوں پر خاموش ہے یا جس سے وہ دشمن خاموش ہے یا جس کی انہوں نے کچھ مدد کی یہ نہ سمجھے کہ دشمن اس کو چھوڑ دیں گے, وہ, وہ, چھوڑ دیں گے. وہ صرف ایک اکیلے اس اپنے مفادات کو حاصل کرنا حاصل کرنے کے لیے اہل اس اسلام, اسلام, اسلام اپنے حق پر باہم لڑ سکتے ہیں اے امت محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن شاہ راہ پر چھوڑا ہے جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے اور ہمارے درمیان ایسی چیز چھوڑی ہے جسے اگر ہم نے مضبوطی سے پکڑا تو اس کے بعد ہم ہر چیز گمراہ نہیں ہوں گے وہ ہے اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو سم مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اللہ سجن نے اور فرمایا اللہ کے کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی نیز اللہ نے فرمایا یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے جی ہاں اللہ نے فرمایا ایک امت اسے نہ اتحاد امت اور نہ وحدت اسلامیہ کہا جو اس بات کی دلیل ہے کی اہل اسلام میں اس اصل یہ ہے کہ وہ اس دین کی جگہ وجہ سے ایک امت ہے ایسا نہیں کو بٹے ہوئے تھے پھر متحد ہو گئے اللہ تعالی نے فرمایا دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے دین ایک ہے کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے ملک ایک ہے انجام ایک ہے ساتھ ہی اللہ کی معیت اور عنایت مسلمانوں کو گھیرے ہوئی ہے بشرتے کہ اللہ نے انہیں جس توحیدہ اور حسن عبادت کا حکم دیا ہے اسی اس پر وہ جمے رہیں اور اپنے سوا دوسروں کے خلاف ایک ہاتھ بن جائیں اور اللہ کی نگانی اور حفاظت انہیں تکلیف خوف اور بے چینی سے بچائے رکھے گی اگر وہ تفقہ کا شکار ہو گئے تو سکون ختم ہو جائے گا اور اللہ ان کے درمیان لڑائی ڈال دے گا اور ان کے حالات بگڑ جائیں گے تعت اور جماعت ہی اللہ کی وہ رسی ہے جسے اس نے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور یہ امت تبھی اپنی دنیا و آخرت اور اپنے جلد آنے والے معاملہ اور بطیر آنے والے معاملے میں سب سے اچھی امت ہوگی جب وہ اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھے گی اور اسے اپنا امام اور رہبر بنائے گی نیز اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا نور ہدایت بنائے گی اس وقت شان بلند ہوگی اس کی قدر بڑھی گی اور اس کی شوقت محفوظ ہوگی کتاب اور سنت دو ثابت و محفوظ اصل ہے جن سے کوئی ادور نہیں ہو سکتا ہے اور ہدایت صرف انہیں دونوں سے اور انہی دونوں کے ذریعے حاصل ہے اور حفاظت و نجات اسی شخص کے لیے ہے جو ان دونوں کو پکڑ لی اور ان کی رسی کو مضبوط تھام لی وہ دونوں وعدے برہان ہیں اور ان کی پیروی کرنے والی حق پرست اور ان سے بیداری برتنے والی باطل پرست کے درمیان دکھنے فرقان ہیں اے امت محمد اے امت محمد مسلمانوں کو عقیدہ کی وحدت اور ان کی عبادات اخلاق اور تعلمات میں شعائر اور مشاعر کی وحدت اکٹھا کرتی ہے اسی طرح اسی طرح توحید نماز روزہ زکاة حج جہاد فلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے اور آداب و نصاحی کی شکل میں ان میں شریعت کو نافذ کرنے کی وحدت انہیں اکٹھا کرتی ہے اسلامی وحدت جس کے سامنے کینے انتقامات لالچ جھنڈے نسل پرستیاں اور فرقہ پرستیاں چھوٹی نظر آتی ہیں اور سب اس پر چمتلے اکٹھے دکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ سب سے بڑا ہے عزت و غلبہ اللہ اس کے رسول اور ممنوں کے لیے ہیں ایسی دینی ثقافتی اور سماجی وحدت جو اس دین سے محبت اسے مضبوط تھامنے اس کو تقویت پہنچانے اور مینارہ اسلام کو بلند کرنے پر قائم ہے اے مو امت محمد اہل قبلہ کے ساتھ صحیح برتاؤ ہی حدت امت کا راستہ ہے ایسا برتاؤ اہل قبلہ کے ساتھ صحیح برتاؤ ہی وحدت امت کا راستہ ہے ایسا برتاؤ جو شریعت کے ان اصول و ضوابط پر قائم ہو جو دونوں وہی کے نصوص اور صنف صالح کے منحص سے معخود ہوں اہل قبلہ کو بھی وہ چیز کافی ہوگی جو پہلے گزرے لوگوں یعنی مہاجر انصار اور تمام چنیدہ صحابہ رضی اللہ تعالی کو کافی تھی باوجود اس کے کہ ان کے درجات اور مراتب میں تفاوت لیکن ان سب کو استفاع یعنی انتخاب شامل ہے جس پر اللہ عز و جل کا فرمان دلالت کرتا ہے اللہ کا فرمان ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب و سنن... کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندو میں سے پسند فرمایا پھر بعد تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعد ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعد ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں ایسی مرحوم امت جو ایک دوسرے کو برداشت کرتی ہے ایک دوسرے کی کمی پوری کرتی ہے وہ سب کے سب اللہ کے فضل و رحمت سے جنت میں اس کے تمام دروازوں سے داخل ہوں گے ان میں سے کوئی ایک دروازے سے داخل ہوگا کوئی کئی دروازوں سے داخل ہوگا تو کوئی اس کے تمام دروازوں سے داخل ہوگا اگرچہ ان کے درجات اور مراتب میں تنوع ہے لیکن وہ اپنے مرحج اور مقصد میں متحد ہیں ان میں مجاہد ہیں علماء اور دعات ہیں ان میں اصلاح کرنے والے حکام ہیں ان میں بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں اور ان میں عام افراد ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر استقامت برتنے والے ہیں وہ امت کے حقوق اسی طرح ادا کرتے ہیں جسے شریعت نے حکم دیا ہے جس شخص کے لیے اسلام و ایمان کا نام ثابت ہو چکا ہے اس کے لیے حقوق ثابت ہو گئے وہ صرف یقین ہی سے ثابت ہو سکتے ہیں اللہ نے دو برسر پیکار گروپوں کو مومن و بھائی سے موسم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملا کرا دیا کرو چنانچہ جس نے ان کی نماز پڑھی ان کے قبلے کا رخ کیا ان کا ذبح کیا ہوا جانور کھایا تو وہ ہم میں سے ہے اس،, اس کے لیے وہی ہے جو ہمارے لیے ہے اور اس کے اوپر وہی ہے جو ہمارے اوپر ہے اور اس کا حساب اللہ کے دمہ ہے اور اس کا بات اس کے مالک کے حوالے اس لیے نہ دلوں کو چیرا جائے نہ بدگمانی رکھی جائے نہ کسی مومن پر کھینا ہوگا اور نہ مسلمانوں کے درمیان القاب کے ذریعے کوئی تفریق ہوگی چاہے مہاجر اور نساد جیسے کتنی شریف ترین القاب کیوں نہ ہو یہ القاب ال جیسی کے جوڑنے تعارف کے لیے آپسی منافرت اور تفریح کے لیے نہیں ہیں وہ بغیر غلو کے حق میں اور حق کے ذریعے طاقتور ہیں اور بغیر ظلم و زیادتی کے مخلوق پر اور مخلوق کے لیے مہربان ہیں وہ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی کے ساتھ نہیں دیتے وہ دو معاملوں میں سے آسان ترین معاملہ کو اختیار کرتے ہیں اور سخت ترین ضرر کو دور کرتے ہیں اور اپنے دوست اور دشمن میں و انصاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں میں انصاف کرتا رہوں اور اللہ نے اور فرمایا کسی قوم کی دعوت تم خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دی عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے وہ اللہ کی طرف حکمت سے دعوت دیتے ہیں نرمی کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں اور شریعت کے تقاضے کی پیروی کرتے ہیں دل کی بھڑاس نکال کر انتقام لے کر نہیں وہ توبہ کرنے والی کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں معدرت کرنے والی کی معدرت قبول کرتے ہیں اور کوتاہی برتنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں وہ لجاج سے خوش نہیں ہوتے ہیں عیوب کو چھپاتے ہیں اور چھپی چیزوں کی توہ میں نہیں پڑتے ہیں اور نہ غلطیوں کا ذکر کرتے ہیں ہاں مگر ترجیح تص کے لیے نہ کہ ایک جوئی اور کردار خوشی کے لیے بےداطے سارے گناہ کی طرح چھوٹی بھی اور بڑی بھی سری اور مشکوک ہیں بچا رہنا غنیمت ہے اور بچنے والے کم ہیں چنانچہ جہاں تک تعویل کے ساتھ مخالفت کرنی اور غلطی اور جہالت کے شکار ہونے کا معاملہ ہے تو یہ بیشر لوگوں سے واقع ہوتا ہے اور توفیق یافتہ وہی ہے جسے اللہ توفیق دے اللہ اس دین کی تائید فاجر اور آدمی اور ایسے لوگوں کے ذریعے فرماتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جہاد ہر نیک اور فاجر کے ساتھ ہے جہاد تلوار قلم اور زبان کا ہے اس لیے کہ دشمن مقصد دشمن کو نقصان پہنچانے کا ہے نعرہ اسلام کے سوا کوئی نعرہ بلند نہ کیا جائے مسلمانوں کا حد و پیمان ایک ہے ان کا سالو سے طے کر سکتا ہے وہ اپنے سوا دوسروں کے خلاف ایک ہاتھ ہیں امت مسلمہ باوجود اس کے کہ دشمن اور غائب طاقتیں باٹنے بے گھر کرنے لوٹنے مغرب نواز بنانے اور چھینے کے لیے کوشش اور محنت کر رہی ہیں لیکن مسلم لیکن مسلم قوموں کو اپنی امت کی وحدت اور اپنے دین پر جمے رہنے پر یقین بھرا ایمان ہے وہ اس وحدت کے منتظر ہیں اور اس کے لیے بزد ہیں خواہ شکوک پیدا کرنے والے جتنے بھی شکوک پیدا کریں بزدل لوگ جتنی بھی ہمت شکنی کریں اور منافق دل کے مریض اور مغرب زدہ افراد جتنی بھی کوشش کر لیں آرزوں اور محد بلاوے اور دعویداری سے پوری نہیں ہو سکتی ہے بلکہ سب کی شک سے خالی اس ایمان سے پوری ہوگی کہ امت کی وحدت اسلام کا رکن ہے اس کی شوقت ہے اس کے ماننے والوں کی حفاظت ہے اور اس کے بغیر امت کے اہداف و مقاصد پورے نہیں ہو سکتی اس کی سلامتی اور بلندی شان حاصل نہیں ہو سکتی اور اس کی حرمت کی اور ملکوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی اور وحدت اور کے اتفاق کے بغیر نہ حقیقت میں کوئی جہاد ہے نہ باطل کی طاقت کا توڑ ہے اللہ کے کلمہ کی سربلندی ہے اور نہ ہی اس کے بغیر نہ اس بات کے بغیر کی اس وحدت کو ترجیح دی جائے اسے قائم کرنے کے لیے غالی و نفیس خرچ کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے امت اس کے نصرت اللہ کی کے نصرت مدد اور حقار نہیں ہو سکتی امت مسلمہ نبوی رواداری کے محض پختہ ارادہ و عزم اور نرمی و درگزر سپاہ برسر پیکار دل جڑیں گے ایک دوسرے سے دور نفوس قریب ہوں گے اللہ ہی دلوں کو جوڑنے والا ہے اس کے بعد اے امت محمد جب اخلاص تموت سموتاط جماعت سے چمٹا رہنا اور اچھی خیر خائی پائی جائے گی تو اس وقت اہل اسلام کے دلوں پر نہ کوئی بیماری غالب آئے گی انفاق کیونکہ اللہ کے لیے اخلاص عمل حکمرانوں کی خیر خائی اور مسلمانوں کی جماعت سے چمٹا رہنا ایسی چیزیں ہیں جو دین کی بنیادوں اور اتفاق کے اصولوں کو سموئے ہوئی ہیں اور اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی جامع ہیں اور ان سے دنیا و آخرت کی مسلحت مندم ہوں گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے اسی نے اپنی مدد سے اور مومن سے تیری تائید کی ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا ہے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے وہ غالب حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ثواب دینے والوں میں سب سے زیادہ دینے والا اور فریاد قبول کرنے والوں میں سب سے زیادہ فریاد ہے وہ اسے چنتا چنتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف شخص کے رہنمائی فرماتا ہے جو متوجہ ہو میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس نے ہم پر بے حساب نعمتوں کی بارش کی اور میں ایک مخلص توبہ کرنے والے بندے کی طرح گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بند اور رسول ہیں مقرر فرمایا آدم سن کی اللہ درود و سلامتی اور برکت نازل فرمایا پر اصحاب پر پر ان لوگوں پر جو قیامت تک اچھی طرح ان کا اتباع کریں مسلمانوں اور تفرقہ، گروہ بندی اور تعصب پرستی ہی سے پیدا ہوئی ہے اسے صورتحال نے امت میں اس کے دشمنوں کی خواہش و چاہت پیدا کر دی اس کی گردنوں کا مالک بنا دیا اس کے معاملہ کو ہلکا کر دیا رونی اسلام اور اس کے اصول پر حجت بنا دیا فتنے ملکوں کے رشتے توڑ دیتے ہیں اور کینہ پیدا کرتے ہیں ان سے نہ کوئی حق قائم ہو سکتا ہے نہ باطل زائل ہو سکتا ہے انارکی ہی ظلم اور باہم ظلم کا دروازہ ہے انارکی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور فتنے تفرقہ تک لے جاتے ہیں اور تفرقہ ہلاکت اور نصرآبود تک وحدت اتحاد اتفاق کا نام ہے اور ہر وہ چیز جو اتحاد کے منافی ہو اور اتفاق کے مخالف ہو اور نفرت پہ پیدا پیدا کرے وہ تفرقہ انتشار اختلاف کا راستہ ہے تفرقہ سے کمزوری آتی ہے اور جماعت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے امت مسلمہ مسالک اور گرہوں کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ لوگ چاہے مسلم ہو غیر مسلم اختلاف سے الگ رہ سکتے ہیں لیکن جو چیز قابل انکار ہے وہ ہے بانٹنے والی عصبیت اور ہلاک کرنے والی ہوا پرستی ابن کا اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ عصبیت ہے کہ آدمی اپنی قوم سے محبت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن عصبیت یہ ہے کہ وہ ظلم میں اپنی قوم کی مدد کریں سنو اے امت محمد اللہ سے ڈروں اور جان لو کہ دشمن اہل اسلام کے خلاف بری چال چر رہے ہیں اور نجات اللہ کی مدد و توفیق سے ایک سب میں اور نجات اللہ کی مدد و توفیق سے ایک سب میں کھڑے ہو کر یہ حاصل ہو سکتی ہے یہی وہ بڑا جہاد ہے اسی طرح سر جھکانے اور ہار ماننے سے دوری برتنے ہی میں نجات اور اللہ کے تقوعے کے بعد سب سے عظیم سر و سامان اتفاق اور وحدت صفح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ جہاد کرتے ہیں گو یا اسی سے اپیلائی ہوئی عمارت ہیں آپ سب درد سلام بھیجو اس نبی پر جو اللہ کی طرف سے گفٹ کی ہوئی رحمت ہے اور نواز کی نعمت اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا بے شک اللہ اس کے بے شک اللہ اس کے بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تم اے مومنو ان پر درود بھیجا اور خوب سلام پڑھو اے اللہ تو درود اسلام برکت اور نام و اکرام نازل فنا اپنے رسول ہمارے نبی برکز دہبی و چنیدہ رسول پر آپ کے نیک و پاک باز آل اور ازواج متحرات امہات المؤمنین پر اے اللہ تو راضی ہو جا خلائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی سے تمام صاحبہ کرام سے تابعین سے اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں سے جو ان کے اچ... ان کی اچھی طرح اتباع کرے اور ہم سے بھی اپنی فضل و کرم احسان سے راضی ہو جا اے اللہ تو اسلام و مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما اے اللہ تو اسلام و مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرق اور مشرق ان کو دلیل کر اور سرکشوں ظالموں ملحدین اور دین کے سارے دشمنوں کو غارت کر اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما اور ہمارے سربراہوں اور ذمہ داروں کی اصلاح فرما اے اللہ تو ہمارے سربراہ ایسے لوگوں کو بنا جو ہمارے حوالے سے تجھ سے ڈرے اور تیری ردا کے آرزومند ہو اے اللہ تمے حکمراں اور عما کو اپنی طاط اور اپنی ہدایت اور خوش خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق دی ان کے ذریعے اپنے دین کو سربلندی عطا فرما انہیں اسلام اور مسلمانوں کا مددگار بنا اے اللہ انہیں اور ان کے دونوں ولی عہد ان کے بھائیوں نائب اور ان کے ساتھی کو خیر کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی نیکیات خامے لگا دیں اللہ, مس... اللہ تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اپنی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما انہیں ممینوں کے لیے رحمت بنا اور انہیں ایک رائے پر متفق کر دے اے اللہ جو بھی ہمارے لیے ہمارے دین کے لیے ہماری امت کے لیے ہمارے وطن کے لیے ہمارے حکمرانوں کے لیے ہمارے علماء کے لیے امرمن معروف اور نہیں ان کا،, ان کا فریض انجام دینے والوں کے لیے ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کے لیے اور ہمارے اتحاد کے لیے برا چاہے نفس اس اس میں الجھا دے اس کے چال کو اس پر پھیر دے اور اس کی تدبیر کو اس کی بربادی بنا دے اے اللہ تو ہمارے سپاہیوں کی جو خدود پر متعین فرما۔ اللہ تو ان کے دلوں کو جوڑ دے اللہ تو اپنی مدد سے ان کی مدد فرما اللہ تو ان کو ہر اطراف سے ان کی مدد فرما اے اللہ تو ان کے زخمین کو شفا عطا فرما اے اللہ مومنوں کے یار بے کسوں کے مددگار اے فریادوں کے فریاد رسا اے کمزوروں کے آسرا اے اللہ ہمارے بیکر صلاح چار اور مظلوم بھائی ہیں جو فلسطین سیریا لیبیا میں افریقہ استاد میں مشکل و تکلیف سے دو چار ہیں انہیں جنگ نے جکڑ رکھا ہے وہ ظلم قتل اور لوٹ مار کا سامنا کر رہے ہیں ان کے معصوم کا خون بہایا جا رہا ہے ان کی عورتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اے اللہ کے نجات دہاندہ ان کے لیے انتقام لے ان کی حمایت فرما ان کے معاملوں کو اپنے ذمے لے لے ان کے بیماروں کا شفافت فرم ان کے مسبتوں کو جلدی دور کر دیا ان کے دلوں کو جوڑ دی اور انہیں ایک رائے پر جمع کر دیں اے اللہ, تو اے اللہ تو سے ہم ان کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں ظالموں اور ان کے مددگار و ہمنواؤں کی گرسٹ فرما اے اللہ تو ان کا شیراجا پارا پا کر دے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان کی تدبیر میں ان کی بربادی لکھ دے اے اللہ تو قاسب کی گرفت فرما وہ تجھ عاجز نہیں کر سکتی اے اللہ تو انہیں ایسی بلا اور مصیبت میں ممتلا کر دیج ظالم لوگوں سے دور نہیں کی جا سکتی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں ہم تو غنی ہیں اور ہم فقیر ہیں اے اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز اے اللہ تو ہمیں امید نہ بنا اے اللہ تو ہماری مدد فرما اے اللہ تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما تو بخشنے والا ہے اے اللہ تو اوپر بارش نازل فرما اے اللہ تو اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فخر کو ہم سے نہ روک اے اللہ ہم نے ہم اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر ت نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم گاٹا اٹھانے والے میں ہو جائیں گے